خاری فرماتے ہیں کہ कि آنازا کس چیز کو کہتے ہیں الآناز تو آسم آنازا جو ہے یہ کیا ہے ایک لاٹھی ہے اللہ ہے سجا کہ جس کے آخر میں لوہا لوہا ہو برچی کی شکل میں ویسی لاٹھی بھی کام دیتی ہے لیکن برچی والی ہو وہ سخت سے سخت زمین سی نکال سکتی ہے تمہارے لیے اب یہاں یہ ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے کہنا ہو غلام یہاں سے آنس تو آہ میں آ گیا ہے آنا سے لیکن غلام سے کون مراد ہے اس کے بارے میں تین اقوال ہے غلام ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ ہو اور غلام ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور غلام عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے تو اکثر محدسین کہتے ہیں کہ غلام سے عبداللہ اپنے مسعود مراد ہیں لیکن محدسین یہاں بہت زور دیتے ہیں کہ بازری وایات میں اس غلام کے ساتھ یہ جملہ آتا ہے آ انا آنا وہ غلام ان لانا مینا تم نے کل پڑھا تھا نہ کہاں بھی پڑھا تھا لحاظ جاتی ہی تبدیل آنا وہ غلام انسوار اب مسعود کو غلام کہہ سکتے ہیں اور کہ نہیں کہہ سکتے وہاں کسی نے کہتے ہیں غلام اس نو عمر نوجوان کو کہتے ہیں جس کے منچوں کے بال پھوٹ جائے معمولی بال ہوں لیکن ابھی جوان نہ چاہیے آئے ہوں داری بھی نہیں آئے ہوں تو عبداللہ نے مسعود تو بھائی کافی عمر والے تھے ایک دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ نے مسعود تو مہاجر ہیں اور یہاں آتا ہے کہ مرل انصوار اس نے محدثین فرماتے ہیں کہ زیادہ ان اگرچہ غلام کے اصلاح ابو حرہ پہ آتا ہے غلام کے اطلاع عبداللہ مسود پہ آتا ہے لیکن یہ زیادہ مناسب جابر رضی اللہ ہیں اس لیے کہ جابر رضی اللہ انصار کے قبیلے سے بھی تھے اور ان کے نسبت سے عمر میں کم بھی تھے تو لہذا وہ غلام سے ہر جابر مراد ہے اور یہ اکثر محدسین ہمارے لیتے اہناف اگر وہ زور دیتے ہیں کہ عبداللہ نے مسعود ہے ورت غلام تھا چھوٹے عمر والا بچہ تھا تو تم اس کی و اس کی روایتیں کیسے لیتے ہو ہم کہتے ہیں جب غلام کے ساتھ انسوار جو آیا ہے تو عبداللہ مسود تو انسواری نہیں تھی وہ تو مہاجر تھے چلو مسعود الباب جو ہے آداب استنجا بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے آداب سنائے ہیں اور اپنی امت پہ شفقت کرتے ہوئے آداب استنجا بتائے ہیں باب النہی آنل استنجا بل مانا یہ ہے کہ اس بات ہے اس مسئلے میں کہ نہیں ہے روکا گیا ہے استنجا کرنے سے بل یمینی دائیں دائیں ہاتھ سے کہ اس دائیں ہاتھ سے استنجا منع ہے اس دائیں ہاتھ سے استنجا منع ہے اب مقصد الباب کیا ہے آداب ال استنجا اس کی آداب میں سے یہ ہے کہ استنجا کے لیے بایا ہاتھ استعمال کرو دایا نہ بس اب یہاں پہ امام بخاری رحم اللہ نے باب نہیں تو مق... آ... منعقد کیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں لگتا کس نہیں سے کون سی نہیں مراد ہے <تصفح> تو امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہ وے زواہر وہ یہ کہتے ہیں کہ استنجا کرنا جو ہے یمین کے ساتھ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور یہ نہیں تحریمی ہے اگر کسی نے استنجا اس دائے ہاتھ سے کیا تو اس کا استنجا نہیں ہوا اگرچہ چیز سے بدن تو پاک ہو گیا ہے لیکن استنجا نہیں ہوا نماز کے لیے دوبارہ استنجا کریں استنجا کرنا دائے ہاتھ سے حرام ہے اگر کسی نے کیا تو اس کے استنجا نہیں ہوا نماز کے دوبارہ استنجا کرو جمہور علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دائیں ہاسی استنجا کرنا خلاف ادب ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی نے استنجا دائیں ہاسی کر لیا تو یہ استنجا صحیح ہے کیوں استنجا سے مراد مقصد کیا ہوتا ہے حاجی انقاء المحل کہ اس گندگی کے نکلنے کی جگہ کو صاف کیا جائے اور وہ بدبوئی جو ہے وہ دور ہو جائے اب یہ چیزیں جو ہے یہ مقصد تو حاصل ہو گیا ہے پانی سے اور دائیں ہاتھ سے ہاں یہ نہیں ہمارے نزدیک تنظیحی ہے تحریمی نہیں ہے تنظیحی ہے خلاف ادب ہے اس لیے کہ اس ہاتھ کو حدیث میں آتا ہے کہ کان یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہوری اس سے پاک چیزوں کا استعمال تھا ٹھیک ہے نا پاک چیزوں میں اس کو استعمال کرو پانی پیو روٹی کھاؤ مسافہ کرو ہے اچھے اچھے کام ہاں یہ معاون ہے اس کا نہ کسی پونجو پانی سے ڈالو نہ کسی پوساف کرو ٹھیک ہے اچھا استنجا کرنا ہے تو اس سے استنجا کرو اگر کوئی گوبر ہاتھ میں اٹھانا ہے تو اس سے اٹھاؤ بھی سمجھتے ہو کہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے تو اٹھانا پڑتی ہے تو اس ہاتھ سے اٹھاؤ یہ معاون ہے صدر یہ ہے تو ادر تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو توہارات میں استعمال کیا جائے لیکن اگر فرزن استعمال ہو گیا تو نہیں تنزی استنجا ہو گیا ہے تو امام بخار نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کون سی ہے تو اس لیے ہم نے تصریح کر دی ہے عبداللہ ابن ابھی قطع اپنے باپ یعنی قطع سے بیان کرتے ابی قطادہ سے کہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرباہد حکم جب پیئے ایک تم میں سے یعنی پانی پینے کا ارادہ کرے فلا یا تنفا سل آئے تو سانس ملے برتن میں برتن کے اندر سانس نہ لے ٹھیک ہے دیکھو آپ نے پانی پینا ہے یہ گلاس سے اس گلاس کو اپنے اس دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ تو تھوڑا حصہ پی لو پھر سانس لے لو اس کو یوں الحمدللہ پھر پی کر الحمدللہ پھر یوں ٹھیک ہے ایک یہ اس طریقے سے کیوں سانس نہیں لینا تم پانی میں وہ گلاس جو ہے یا بٹل جو ہے تم نے اپنے منہ سے لگایا ہوا ہے پانی کھینچتے بھی ہو پیتے بھی ہو سانس بھی پانی کے اندر لیتے ہو اس سے نبی پانی کیوں روکا ہے بہن سطور ستور نکتا ہے ان پھیلو دوا دے اس لیے تو ڈنگروں کی عادت ہے کے لیے بالٹی پانی کے رکھو تو پانی کے اندر جب منہ ڈالتی ہے تو پانی پیتی بھی اور سانس بھی اس میں لیتی تو اگر ہم بھی گلاس کے اندر اور بٹل کے اندر ہم سانس لیں گے تو ہمارے اور دباؤ کے درمیان کیا فائدہ ہے ایک یہ طریقہ ہے دوسری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شفقت بتائی ہے کہ اگر سانس لوگے نا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس, اس, اس کو کیا کہتے ہیں ناک, ناک. کہ یہ ناک جو ہے اس کے اندر لذوجت ہوتا ہے فضلجات ہوتے ہیں اگر ویسے کہیں سے وہ پڑا ہو تم نے سانس ذرا زور سے لیا تو جو اندر جو خزانہ ہے وہ پانی میں گر جائے گا جب وہ خزانہ پانی میں گر گیا تو پھر آپ پانی پیو گے نہ پی سکو گی نہ چھوڑ سکو گے تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو فلاں یا تنا فصوفیل اینا ہے. تو پانی کے اندر جو ہے یہ سانس نہ لے تیسری بات یہ ہے کہ تین سانسوں سے پانی پینا ہے اگر یک مشت آپ پئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہ اندر مشین ہے اندر کیا ہے ایک مشین فٹ ہے جس میں حرارت ہے اور اپنی اس کل سے تمہارے اس کھانے کو وہ میدا کرتا ہے وہ مشین جب تم نے یک دم پانی بہت پی لیا یک دم سانس نہیں لیا تو یہ پورا پانی یک دم میدے کی مشین پر گر جائے گا چلا جائے گا میدے کا تو اس کی حرارت کو ختم کر دے گا جب حرارت ختم ہو گئے تو مشین فیل ہو جائے گا تو تمہارا میدا خراب ہو جائے گا آج کے ڈاکٹران نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ تین دفع پانی پینے میں فائدہ ہے انگریزوں نے بھی مان لیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی باتیں بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے بھائی چوتھی بات یہ ہے کہ اگر تم یکمشک پانی پیو گے تو ہاضما مشکل ہے آہستہ آہستہ پیو تو ہاضمہ آسان ہے یک دم پیو گے تو سیر نہیں ہوگی بہت پانی پیو گے آہستہ پیو گی تو تھوڑے پانی سے سیر حاصل ہو جائے گا اور بھی بہت سے فوائد ہیں تو وہ جو کراچی میں رہتے ہیں نہ آسانی جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو عثمانی لیکن میں ان کو آسانی کہتا ہوں وہ جو دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا پانی کو دم کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ پانی میں فرمائے پلائے تو نفر سو سمجھ گئے کہ پانی میں پوکنا نہیں ہے بابا ایک نفخ ہے ایک نفس ہے ان دونوں میں فرق ہے پوکنا اس کو کہتے ہیں یہ اور نفس جدا ہے جدا ہے اور پھونکنا خلاف ادب نہیں ہے خلاف انسانیت نہیں ہے لیکن سانس لینا نہ پانے میں یہ خلافی ادب ہے یہ ڈبرو کی عادت ہے یہ ڈرگرو کی عادت نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ سلم دم ڈالے ہیں نا بچاروں کو کیا پتا ہے ویزا ویزا اتل خالہ جب آئے تم میں سے ایک آدمی خلا کو خلا تو جانتے ہیں بیت الخلا بیت الخلا کو خلا کیوں کہتے ہیں انفی ہی یقل انسان اس میں انسان خالی ہوتا ہے پیٹ کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ, وہ اٹ جاتا ہے جیس کو خلاص اس کہتے ہیں کہ اکثر یہ موازی جو ہوتے ہیں یہ ملائکہ کی آمد سے خالی ہوتے ہیں ذکر علاج سے خالی ہوتے ہیں وہاں ذکر نہیں ہوتا نا باہر ذکر کر کے اندر جاؤ گے فارغ ہو کر باہر نکل کر ذکر پڑھو گے اندر تو ذکر نہیں ہوتا ہے تو ذکرسی بھی خالی ہے دوسری بات یہ کہ بھائی وہاں ملائکے بھی نہیں آتے اس لیے کہ فرشتے جو ہے نا انسان سے حیا کرتے ہیں تو بیت الخلاء میں تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ تم اپنے ستر کو بھی مستور رکھو بیت الخلاء میں جو ہے نا فارغ بھی ہو جاؤ یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے یہ تو ناممکن سی چیز ہے تو وہاں تو اج بطور عجز انسان عجز ہے نا تو بتو رے وہاں تو ستر کھلتا ہے تو جہاں انسان کا سطر کھلے وہاں فرستی نہیں آتی تو فلا یا مسل زکر وہ ٹھیک ہے تو اپنے زکر کو یمین سے دائیں ہاتھ سے مس نہ کرے لیکن چونکہ آگے دوسرا باپ آنا ہے تو ہم یہاں یہ بتائیں گے آپ کو کہ فلا یا مستر بھی یمین تو استنجا یمین سے دائیں ہاتھ سے نہ کرے ٹھیک ہے نا تو زکر کو اس یمین سے نہ صاف کرے نہ چوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ولا یا تمست ہو اور استنجا بھی یمین سے نہ کرے تو یمین سے استنجا بھی نہ کرے اور اس دائیں ہات سےیا بھی نہ کرو ہاتھ سے جو ہے اپنے رہیسا اس کو بھی نہ پکڑو اس لیے اس کے لیے کیا ہے بایاں ہاتھ ہے اور یہ ادب ہے وہاں تم نے وہ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے ابھی باہر نکل گئے ہو ٹھیک ہے نا تو یوں بھی کر دیا یا یوں کر دیا تو کیا کرو گی اگر منہ میں تمہیں جانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا تو تم تو نسوار نہیں ڈالتے ہو نا تو اگر نصوار ہو تو اس طرح کر دیا تو ابھی تو در سے تم نے پکڑا تھا تو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ قسم کی آداب بتائے ہیں اللہ حواللہ اللہ اللہ یاد ہے <حواللہ> آسان ہیمنڈی یہ امام بخاری کا اپنا ایک انداز ہے وہ یہ حدیث پہلے حدیث کی بالکل ایک ہی طرح ہے لیکن پہلے یہ بتانا چاہتے تھے کہ استنجا جو ہے نا یمین سے نہیں کرنا دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا ہے اب کہتے ہیں جب پیشاب کے لیے بیٹھو نا تو اپنے اس آلی کو اس دائیں ہاتھ سے نہ پکڑو اور تو پکڑنا تو پڑتا ہی ہے نا اگر تم یعنی سلوار اگر مکمل ہٹائی ہو تو پھر تو پکڑنے کی ضرورت نہیں آتی لیکن جب چھوٹے پیشاب جسر باہر ہو سلوار کو پورا نہیں کھولا جائے پھر تو لازمن پکڑنا پڑتا ہے اس لیے اگر اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو سلوار سب خراب ہو جائے گی نبی پاک نے یہاں بھی ادب بتا دیا کہ دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑنا پکڑنا ہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑنا بابلہ کو زکرو بے یمی اضافہ ٹھیک <بارا>؟ ہے جب پہلے استنجاب الیمین سے منع کر فرما دیا تو یہاں پہ مت زکر بھی یمین سے منع فرماتے ہیں کہ جب استنجا جو اہم ضرورت ہے وہی امین سے نہیں مناسب دائیں ہاتھ سے تو پیشاب کے وقت اس آلے کو پکڑنے بھی مناسب نہیں ہے دائیں ہاتھ سے ابھی قطع رضی اللہ تعالیٰ رسول صلاسم نقل فرماتے کال فرمایا تھا بالا ہادم جب پیشاب کا ارادہ کرے تم میں سے ایک آدمی یہ بال جو عربی میں جہاں بھی اکثر بہ ارادہ فیل آتا ہے یعنی کہ جب پیشاب کر لو تو پھر نہ پکڑو نہ ارادہ کرو کرے جو جب پیشاب کا فلایا خزن جو ہے کرو بھی یمینی تو اپنے ذکر کو یمین سے نہ پکڑے ولاسن جی بھی یمینی دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے ولا طلب فصوفی لینا چلو آگے جاؤ امام بخاری رحم اللہ نے اب جتنے ابواب ذکر کیے تو مسئلہ ایک تھا یہ ثابت کر رہے تھے کہ استنجا پانی سے یہ جائز ہے اور آل عالظواہر وغیرہ کی تردید کی جو کہتے ہیں کہ حرام ہے ٹھیک ہے پھر آدھا بھی استنجا سے یہ بتایا کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں تنظیمی ہماری نزدیک ہے آل عالظواہر کے نزدیک نہیں تحریمی ہے اور جس طرح استنجا یمین سے ناجائز ہیں اسی طرح مسود زکر ان بول بھی ناجائز ہے اب آگے آتے ہیں استنجا بھی اب امام بخبار یہ ثابت کرتے ہیں کہ ڈیلے استعمال کرنا استنجا کے لیے یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ بعد حضرات کا یہ قول ہے کہ ڈیلے استعمال کرنا جو ہے اس سے جو ہے نا تہارت نہیں آتی ہے پتھر ہو اس کو استعمال کرو تو انقاء المحل کی جگہ تلویس المحل آتا ہے کیا آتا ہے انقال کمانا ہے صاف کرنا تلویس کیا ہے کڑا ہو جانا تو اب انقاء المحل مقصود ہے اگر تم پتھر استعمال کرو گے تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ملائم ہوتے ہیں تو اس سے انقاء المحل نہیں ہوتا ہے تو لہذا پتھر استعمال کرنا مناسب نہیں ہے امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا ال استنجابل ہے پتھروں سے ڈیلے سے استنجا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلا استعمال فرمایا ہے جو چیز نبی پاک استعمال فرمائے وہ چیز جائز ہوا کرتی ہے تو یہاں پہ مقصود استنجاب بل ہجارہ ثابت کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آگے پھر انشاءاللہ اللہ مسئلے آئیں گے جب ادھر آئیں گے استنجا کے لیے کتنی ڈھیلیں استعمال کرنا لے جانا چاہیے وہ ابھی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے وہ تو تم نے ترمیزی میں پڑھ لیا ہے لیکن ہم انشاءاللہ جب سفا الٹ آئیں گے تو ان وہاں پہ مسئلہ آ جائے گا کہ تین پتھر لینا شوافی رحم اللہ کی نزدیک واجب ہے ہماری نزدیک کے استحباب ہے اور ہمارے لیے ابو داؤد کی روایت ہے جو اب مشکلیں پڑ چکے ہیں ابو داود بھی یہ روایتی کثرت سے آتی ہے کہ من عتا بسلا ستیہ ہزارن فب یہاں کا لفظ ہے من اس من اوترا فسن ملا خرچ ایسے بات آتے ہیں ابوداو سے مشکل ہونے پڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیل استعمال کرنا تین احتیاط ہے لیکن فرض نہیں ہے بے نہیں ہے اگر کسی نے دو ڈھیل استعمال کر دی تو پھر بھی ٹھیک ہے اس لیے ہمارے دین لکھا ہے اگر پتر ایک ہو اور اس کے جہاد تین ہو تو پھر کیا ہوگا ایک جات استعمال ہوا پھر دوسرا استعمال پھر تین تیسرا امام شافی صاحب کو فرماتے ہیں کہ تین کون استعمال ہو گئے سنجا ہو گیا کہتے ہاں ہو گیا, گیا. کہتے ہیں حضرت تو واحد ہے پتھر تو ایک ہے تو معلوم ہو کہ مقصد تو ہے محل کو صاف کرنا ہے اب صاف جس سے ہو جب تک ہو ہاں کوئی ایسا محل ہے بابا کہ وہ تین پتھروں سے بھی نہیں صاف ہوتا چار سے بھی نہیں ہوتا تو لگ گراسنٹ ہم اس لیے ہم جو ہے اس سنجا میں آزاد کے وجوب کے قائل ہیں. کیوں نہیں کائل قائل ہیں وجوب کے قائل نہیں مسئلہ پورا کرو گا جمع شفی صاحب کی کوئی شفافی ہوگا تمہیں پمپر مارے گا وہ بیچارے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں ہنفیس تو ہوتے ہیں پھر تمہیں ایک بات کرنے نہ دیتے تو اگر اپنا مسئلہ ثابت کہتے تو کہ کہتے حدیث بھی ہے پھر کیا کر پھر بخاری ایک سفر بھی نہیں پڑھ سکتے پورے سال میں شکر کرو کہ سب ہنفی ہے سمجھ گئے بھائی تو باپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے ون ابھی ہو رہا ہے تو رضی اللہ عنہ قال اتباعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لگ گیا جی میں نبی پاک صلی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تو یہ تھی جب راستے پہ جاتے تھے تو یوں نہیں دیکھتے پیچھے نہیں دیکھتے تھے تمہیں پتہ ہے نا یوں بھی نہیں دیکھنا آپ کا جو مقصد ہے اس کے پیچھے جاؤ ابارو فرماتے میں ساتھ ہی جا رہا تھا لیکن نبی صاحب پاک پیچھے نہیں دیکھتے تھے جب بیابان گئے تو میں یوں قریب ہو گیا تو جب یہ قریب ہو گیا تو پیغمبر صلی اللہ عصل میں فرماوا ہو رہا ہے آپ جاؤ پت اللہ پینٹ لے آؤ گیلے لے آؤ سبحان اللہ صبح تو امام بخاری یہاں سے ایک تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ استنجا احجار سے بھی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ طالب علم کو استاذ کی خدمت کرنی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑا باپ ہو استاذ ہو بلا ججک اپنے شاگرد کو خدمت پر معمور کر سکتا ہے بخاری شریف سمجھ گئے نا تو فرماتے کی ایک طباع تو انبی ان صلی اللہ علیہ وسلم میں چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وقت حاجت اس حال میں کے نبی پاک گھر سے حاجت انسانی کے غرض سے نکلی ہوئی تھے وکان اللہ الطف اور اللہ کے نبی جب راستے پہ جاتے تھے تو پیچھے نہیں دیکھتے تھے اور جو ہے میں اپنے شیخ کی ایک بات کہوں نا ولائل تفتوں سرتی ہجر کا نا ولا التفت مین کو آد پیچھے نہیں دیکھنا سیدھو جانا ہے سو تم کیوں پیچھے نہ دیکھو جاتی ہے کہ پیچھے عذاب آ رہا ہے عذاب کی جگہ کو دیکھنے بھی جائز نہیں ہے تو ایک بات نقل کر دیتا ہوں عمل تو ہمارے بھی نہیں ہے لیکن ہم مقد کر دیتے ہیں کہ ہو, ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایسا حامل بن جائے حسین احمد مدنی مدنی الحملہ جس کے آدمی کی داری نہیں ہوا کرتی تھی نا اس, اس کے ساتھ تو باتیں کیا کرتی تھی لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے نہیں تھے بات ہوتی ہاں ٹھیکی, میرے گو, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک یوں نہیں دیکھتے تو ایک مرید تھا جو بار بار آیا کرتا تھا اس نے کہا میں حضرت آپ کے پاس بہت دور سے آتا ہوں آپ میرا سا بات بھی کرتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں غذائیں بھی دیں، اب میں, میں تو دیکھتے نہیں ہیں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ گناہ کی جگہ دیکھنا بھی گناہ ہے تیرے چہرے پر گناہ ہوتا ہے یہ گناہ نا لاڑی کو منڈ نہ گناہ ہے نا تو تیرے چہرے پر گناہ ہوتا ہے تو میں گناہ کی جگہ بیٹھے کیسے دیکھوں بس اس نے کہا کہ انشاءاللہ آج کے بعد پھر گناہ نہیں ہوگا پھر داری <تصفح> تو توجہ کرو پیچھے نہ دیکھو تو میرے شیخ کا جملہ آپ کو بتاؤں پیچھے نہ دیکھو کیوں پیچھے دیکھنا مقصود میں خلل ڈالتا ہے ابھی آپ کا مقصد کیا ہے بخاری پڑھنا ہے میرے طرف متوجہ ہے نا ٹھیک ہے ابھی جو کرے تم بات دیکھو کرے ادھر دیکھو ٹف کرے ادھر دیکھو تو تم اپنا مقصد پورا کر سکو گے نہیں پورا کر سکتے کیوں کبھی تم ادھر دیکھتے ہو کبھی پیچھے دیکھتے ہو کبھی اوپر دیکھتے ہو تو پیچھے دیکھنا مقصود میں رکاوٹ ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں نہیں دیکھتے تھے سبحان اللہ ہو تمہیں ہو فرماتے میں قریب ہو گیا نبی پاک کے بالکل قریب جب ہو گیا فرمایا گنی احجارا جاؤ بیٹا طلب کرو کے لے آؤ میں پتھر آستن فضو بہا کے تتہر حاصل کرو میں اس پر اصل میں آستن فضو نافاذا سے نافاذا کیا ہے ارمان مان من ترکیو من ترکی نداروں سنڈل اتری سادل چاسن جڑکنا جاڑنا اچھا استن فضوبیا اصل معنی یہ کہ میں اس پتھر کے ذریعے سے یعنی حاجت ابھی تمہیں یہ بھی نہیں کہ میرے منہ نہیں بنتا کہ پلیٹی کیوں آگر پیرا میرا ہوتا تو پلیٹی ہے ٹھیک ہے اسے تصور بھی نہیں کر سکتا تو لے احجار استن فیضوبیا کہ میں اس کے ساتھ جاروں جس کو حاجت انسانی کو ہو تو اگرچہ وہاں جاڑنا تو نہیں ہوتا ہے لیکن ذکر استنف کا ذکر ہے امراد ان کا ہے کہ میں اس سے اپنے محل کو صاف کرو اور اپنے محل سے جو ہے جو چیز خارج ہو تو اس کو دور کرو ٹھیک ہے اچھا یا فرمایا آؤ نہ بھی اگر آجار تمہیں نہ ملے تو آجار کی مثل کوئی چیز لاؤ ٹھیک ہے اچھا ولانی بھی آزمین نہیں لانا تو نے مجھے ہڈی ولا روشن اور روشن بھی روز لیڈ کہتے اس کو ٹھیک ہے لیڈ بھی نہیں لانا اور ہڈی بھی نہیں لانا توجہ ہے مشکات میں آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے ابو داؤد بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ لوگ جو ہے ہڈیوں سے استنجا کرتے تھے رو سے بھی استنجا کرتے تھے تو جنات کی ایک جماعت آئی نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو روکو ہڈی سے استنجا نہ کرو اس لیے کہ یہ ہماری ذات ہے ہمارا توحفہ ہے جو ہڈی ہم سے بچتی ہے اس پہ اللہ ان کو دوبارہ گوشت چڑھا کر ان کو کھلاتے ہیں اب جو ہڈی پلیت ہو جائے تو تو پھر نہیں کھاتے سمجھ گئے ہیں آپ جو ہڈی پلیت ہو جائے تو ہاں ایک کتاب میں میں یوں بھی دیکھا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ ہو تو اس کے برکات ہوتے ہیں ہڈی پہ گوشت آ جاتے ہیں بسم اللہ نہ پڑھو گے تو اس پہ ہڈی پہ گوشت بھی نہیں آتا ہے تم سے میں سوال کروں اس سے جائز ہے بہت مروزہ کرو جائز ہے بھائی تو کتابوں میں آتا ہے کہ بھائی تیز دھار چیز سے جائز ہے اب ہڈی بہت تیز سے جائز نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایک نقطہ میں نے کتاب میں دیکھا وہ بہت مزیدار ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ہڈی کو پڑھ نہیں کرنا اب جو خون ضبح کے وقت نکلتا ہے یہ دم مسو پلیت ہے جس سے اڈیپریت ہو جاتی ہے اس لیے فرمائے کہ میں ذبح کرو باقی دیکھا جائے جب کتاب آئے گا تو اس میں بات ہوگی جی. تو ٹھیک ہے اسی طرح یہ روس جو ہے گیج جو ہے یہ ہمارے حیوانات یہ جو گوبر ہے مثلا یہ کس سے بنتا ہے یہ گاس سے اب کہتے ہیں کہ یہ گاس جو ہمارے حیوانات کھا کر گوبر یا لید کی شکل میں پھینکتے ہیں اس سے نیا گاس ان کے حیوانات کے لیے بنتا ہے اللہ اکبر تیسری بات جو آپ نے ہدای میں پڑھا ہے اس میں کامحل اور اسے تلویس ہوتا ہے وہ خود گو ادھر ادھر سے بھی گوبے تو مصیبت بن جائے گی گوبر کے استعمال منع ہے <س Forgive> تو ابا اور سے فرماتے فاتے تو بے تنفی سے بھی میں لا لے پاک اپنے چادر کے کونے میں یوں کر کے لے آئے فوزہ تو آئی بھی جو ہے حاجت کی صورت میں بھی ان خارج ہوتا ہے ہوا بے آواز کی صورت میں بھی خارج ہوتا ہے آواز با... ہوا با آواز کی صورت میں بھی اگر تم دروازے میں ہی کھڑے ہو اور ان سے ایسی ہوا خارج ہو جائے جو آواز والی ہو تو بیچارہ چارا باہر نکلنے کے قابل بھی نہیں ہوگا اور یہ عدد بھی نہیں ہے پھر تمہارے ذہن جو میں جو ہے اس کی توہین بھی آئے گی تو دروازے سے اٹکڑو اور سامنے بیٹھ جاؤ دور جا کر بیٹھو ضرورت کا دا کرو زخم ہے باب بابلہ استنجیب روس یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ استنجا کرنا روس سے جائز نہیں ہے اگرچہ یہ روس کا ذکر پہلے حدیث میں آ گیا ہے نیڈ وغیرہ لیکن چونکہ وہاں پہ مقصود الباب استنجا احجار ثابت کرنا تھا اب یہاں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روس لے سے بھی ہاتھ بس روز جو ہے یہ پتھر نہیں ہے تو پتھر نہیں ہے تو پتھر کی مقام بھی نہیں ہے تو پتھر کا کام بھی نہیں کر سکتا تو لہٰذا اس میں روس کا استعمال کرنا ناجائز جائز ہے اب یہ حدیث سنو حدثنا دسنا ابو, ابو نوائن قال حدثنا زہر آن ابھی اسحاق قال بھی سا کہتے ہیں لیس ابو اور بیدا ذکر یہ روایت مجھے ابو عبیدہ نے نہیں ذکر کی ولیکن بلاکن عبدالرحمان نے اسوت عالی ہی مجھے ذکر کیا سمجھ گئے <تصحیح> تو جو کرو یہ بعض روایت ایسی ہے کہ ابو اسحاق یہ نقل کرتے ہیں ابو عبیدہ سے ابو عبیدہ جو ہے یہ ابن عباس کے بیٹے ہیں اور ابو عبیدہ کی ملاقات یا سما اپنے والد سے ثابت نہیں ہے تو امام ترمیزی نے اگر تم نے یہ رواج وہاں پہ پڑھی ہو تو امام ترمیزی نے ترمیزی میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ روایت جو کہ ابی اسحاق ذکر کرتا ہے جس میں ابی اسحاق ہے تو یہ اس میں تدلیس ہے اس لیے کہ ابو عبیدہ کی سیما والد سے ثابت نہیں ہے تو لہٰذا یہ حدیث مدلث یہ روایت منقطع ہے اور اس میں ابی اسحاق مدلس ہیں امام ترمیزی کا اس پر بہت زیادہ زور ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق کی دو قسم کی روایتیں ایک ابی اسحاق ابو عبیدہ سے نقل کرتے ہیں ایک روایت ابی اسحاق عبد الرحمان ابن اس سے نقل کرتے ہیں جس روایت میں ابو اسحاق جو ہے ابو عبیدہ سے نقل کرتے ہیں وہ روایت منقطی ہے اس لیے کہ ابو عبیدہ کا اپنے باپ سے ثابت نہیں ہے لیکن جو روایت ابی اسحاق جو ہے عبد الرحمان اسور سے نقل کرتے ہیں تو یہ روایت منقطی نہیں ہے اور اس میں کوئی تجویز نہیں ہے اور اس کو تجویز کہنا مناسب بھی نہیں ہے اس لیے اللہ استدلا سے آپ کو اس طرح سے لے گئے ابی اسحاق کہتے ہیں ایسا ابو عبیدہ یہ روایت مجھے ابو عبید نے نہیں ذکر کی ولیکن عبد الرحمان ابھی ہے یہ بات عبدالرحمان اسود نے اپنے باپ سے وہ کہتا ہے کہ سمیا عبداللہ عبد اللہ صاحب سے یہ بات سنی وہ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ الگ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرت کی لے گا عمر نے مجھے حکم دیا کہ انعات یہ وہ بھی سلاحت حجار کہ میں نبی پا کو تین پتھر لے آؤں فوجت تو حاضر تو میں نے دو پتھر اس روسہ کو لے آیا فاخ... پاس, پاس فاخر تو پتھر لے لیے پال روسہ اور لید کو بار پھینک دیا اور فرمائے ہزار ایک سو نہیں یہ تو گندگی ہے یہ تو روز گندی ہے گندی چیز ہے اور گندی چیز سے سنجاز جائز نہیں رحمان اب یہاں بھی امام بخاری فرماتے ہیں یہ نیچے جو جملہ جمل لگے بس ہی اس کو یاد رکھنا دیکھو کال ابراہیم ابن یوسف مقصود امام ابن بخاری کے اس رواج کے ذکر کرنے سے اس زا میں باطل کا رد کرنا ہے جو کہتے ہیں کہ ابھی اسات مدلس ہیں اور اس کی رواج تجلیس ہی ہوتی ہے فرمایا کہ ابراہیم نے یوسف نے ان ابھی آن ابھی ساخ حد درسنی عبد الرحمان تو دیکھو ابراہیم نے یوسف اپنے باپ یوسف سے نقل کرتا ہے یوسف کہتے ہیں ان ابھی وہ ابھی اس ہا سے زر کرتا ہے ابھی سا کہتے ہیں حج دسنی عبد الرحمان مجھے حدیث بیان کی ہے عبد الرحمان الاسود نے تو تجویز نہیں ہے سما ثابت ہے بات سمجھ گئے ہو بھائی <تصفح> <تصفح> ابھی اس حدیث کو اگر ترمیزی میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے تو بہت اچھا ہے نہیں پڑھا ہے تو دل پر لکھ لو ابھی میں بھی, بھی آتا ہے دل پر لکھ لو ٹھیک ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ تین احجار مسنونیت کے درجے میں یا مستحب کے درجے میں وجود کا درجہ نہیں ہے چواسی فرماتے ہیں کہ تین احجار جو ہے واجب ہیں ہم کہتے ہیں اگر واجب ہوتے تو نبی پاک نے کیوں چھوڑ دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرین کو استعمال کیا ہے اور تیسری چیز جو تھی وہ روز کے قبیلی سی تھی اس کو نبی پاک صلی اللہ وسلم نے پھینک دیا ہے تو معلوم ہوا کہ حجرین یعنی عادد استنجا میں تین کا مستحب ہے واجب نہیں ہے چلو اب اس میں کوئی ہم نے نہیں کہنا بات سمجھو اب امام بخاری رہ محلہ یہ بتانا چاہتے ہیں استنجا کے مسائل بیان ہو گئے اب فرماتے ہیں کہ وضو کی طریقی کیا ہے تو وضو میں پانی استعمال کرنا وزو میں ایک فرض ہے کہ ایک دفعہ اپنے آزاد کو پوری طریقے سے دھو لو دو سنت ہے تین اس سے زیادہ ہے وہ اکمل ہے یا اقسام ہے تو نبی پاک نے اپنی امت پر تسہین کے خاطر ایک ایک مرتبہ دو دو مرتبہ تین تین مرتبہ ہر کیسی سے وزو فرمایا ہے کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے چلو آگے جاؤں بھی بابلزی مرتین مرتین سے یہ ثابت کرتی مامی بخاری ارضے کو دو دو مرتبہ بھی دھویا ہے اور اس پر بھی فرمایا ہے تو اگر ایک انسان اپنے عزوے کو دو دفعہ دو دھوئے اور پانی دو دفعہ ڈالے تو یہ جائز ہے آگے جاؤ صبر حکمران مولا عثمان ہے یہاں مولا سے مراد سید نہیں ہے مولا سے مراد کون ہے غلام ہے مو ہے یہ مولا یعنی یہ ایک غلام تھی انمان داد نے دیکھا کہ جس نے پانی منگایا فافغ فیصلہ سمیرارن تو اپنے ہاتھوں پر پانی کو ڈالا تین مرتبہ فغا سلمان کو دھویا سم ازخلا یمین یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے ایسا برتن تھا جیسے بالٹی ہو پھر ہاتھ مبارک اس میں داخل کیے فارم ہاؤس مزا پھر پانی منہ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو منہ میں پھیرایا وسط انسارا استنصار کہتے ہیں اخراج المائے من الانف یعنی ناک سے پانی کو ناک نکالنا تو مانا استنسار ضروری ہے اس استنسار, استنسار جو ہوتا ہے استن کے بعد ہوتا ہے وہ استنشاق ہوتے پانی ناک میں ڈالنا تو پہلے ڈالو پھر استنسار کرنا ہے سمرسن فقین سلاسن, سلاسن چہرے کو بھی تین مرتبہ دھویا پھر مرفقین یعنی ہاتھوں کو کنہیوں تک دھویا سم مسا براسی پھر مسکیا سر پہ اب یہ دلیل احناف کی ہم کہتے ہیں کہ آزائے مقصودہ کو تین مرتبہ دو دھونا ہے لیکن سر بہ مسا ایک مرتبہ کرنا ہے اور یہ دلیل ہماری ہے سمجھ رہے کابین پھر دوڑے پاؤں کو تین مرتبہ عید القابلی تخنوں کے ساتھ قال پھر فر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکا جس نے وضو بنایا میرے اس وضو کے برابر سمت صلی اللہ رکاتے نے پھر دو رکات نماز عدا کی لا حد نفس کیا نئی لائے اپنے دل میں کوئی باتیں یا لا حد صفیہ نفسه اس رکاتے میں اس کا نسل کوئی وسم سے نہ ڈالے اس دل میں مانا یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہنا کہ لا یو نفسو فرمائے سو تو اب یہ وسوسہ جو آتا ہے یہ تو غیر اختیاری ہے تو غیر اختیار سے کیسے بچ سکتے ہیں فرمائے اس کو تو وسوسہ کہتے ہیں یا یو حادث ہے یعنی اب تم خود خیال نہ پیدا کرو یہ گھر کا خیال نہ پیدا کرو یار دوست کا خیال نہ پیدا کرو اگر آ ہے تو اس کو فوراً اپنی رخ کو دوسرے طرف لے جاؤ تو وہ فر عما طقط و میں نظم بھی اس کی گنا معاف ہو جائے گی صغیرہ وان ابراہیم یہ امام بخاری کی تعلیق ہے وان ابراہیم قال صالح ابن کیسان قال ابن شہاب والن تحد اسمان عمران ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے صالح ابن کیسان نے کہا اور وہ کہتے ہیں مجھے ابن شہاب نے کہا و لاکن اور وہ تو حد عثان عمران اور وہ جو ہے عمران سے نقل کرتے ہیں پہلے روایت کیا ہے آن ابن عزیز اکبران مولاسمان اکبر ہو اور اس روایت میں کیا ہے اور حمران آتا کا ذکر نہیں آیا فلم مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے ابن شہاب جو ہے حمران یعنی اوروہ کی واسطہ سے بھی ذکر کرتے ہیں اور عطا ابن یزید کے واسطے سے بھی ذکر کرتے ہیں لیکن ابن شعب جو روایت کو عطا ابن یزید کی نسبت سے ذکر کرتے ہیں کال لدم اس میں ذکر نہیں ہے اور ابن شعب جو اس روایت کو اور وہ کی نسبت سے ذکر کرتے ہیں حکمران سے تو اس میں یہ زیادت موجود ہے تو فلم عثمان و کال لدم حدیثہ میں تمہیں ضرور ایک حدیث سناتا ہوں لو لا تم اگر نوتی قرآن میں یہ تو جس میں وعید ہے کتمان کی مسئلہ بیان نہ کرنے پر وعید ہے ما تمہیں کبھی بھی تمہیں یہ حدیث نہ سناتا تھا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی سے سنا یا کن فرمایا فرماتے تھے لا تو وضو نہیں کرتے آدمی جب اپنے وضو کو اس اچھی طریقے سے کرے وہ پر نماز ادا کرے اللہ و فرحو ماں بین ہو بے نسلا حتائے وسلیہ اس کے دو تجیحات ایک یہ کہ وہ فرو ماں بین ہو بے نسلات تو معاف کی جاتے ہیں اس کے گناہ وضو کے درمیان سے لے کر نماز تک حتایو سلیحا کی نماز پڑھ لے تو وضو سے نماز تک سب گناہ معاف ہو گئے اب جب نماز پڑھے گا تو خود باقی گنا اللہ معاف فرمائیں گے دوسروں جی یہ ہے مادنو بین سلاد اس وضو سے وہ گنا معاف ہوں گے جو اس وضو سے پہلے نماز پڑھی تھی بس صبح کی نماز نے پڑھ لی ہے اب تم نے زور کے لیے وضو کرنا ہے تو صبح نماز کے بعد سے لے کر زور کی وضو کرنے تک جو سگیر گنا ہوئی ہیں وہ اس سے معاف ہو جائیں گے آل اور تو اللہ آیا اور کہتے ہو آج کون سی ہے جو آج عثمار فرمات فرمائے تمہ نے البینات وہ آج صورت بقا رکھے آگے جاؤ دیکھو باب السط انصارفی مضوئے یہ باب ہے ناک صاف کرنے کا وضو کے اندر ٹھیک ہے زکا اس, اس استنصار کو ذکر کیا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اور اس عبداللہ ابن سید نے بھی اور ابن عباس نے بھی رضی اللہ تعالیٰ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد اس کا یہ ہے کہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ استنصار فی الوضو واجب ہے ہم احناف کہتے ہیں کہ استنصار یا ناک میں پانی ڈالنا وضو کی حالت میں یہ سنت ہے غسل کی حالت میں یہ فرض ہے ٹھیک ہے لیکن امام بخاری رحم اللہ کی رائے یہ ہے اور بعض زوائر کی رائے یہ ہے کہ وزو میں استنصار ناگ میں پانی ڈالنا یہ بھی واجب ہے اس لیے پرماتے کی استنصار کے رزو حق عثمان عبد اللہ ابن زید ابن عباس ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ سب سے نقل کیا ہے کہ وزو میں استنصار کیا ہے تو جب استرسار کی اتنی تاکید ہے تو تاکید تو ایک امر واجب پر ہوتی ہے تو لہذا یہ واجب ہے ٹھیک ہے اب حدیث ابو حجی صاحب اخبن نبی صلی صلاح سنو کا من تور آدمی جو وزو بنائے فل یس تو استرسار بھی کرے تو یہ کہتے فل یاستن سے امر ہے اور امرجو کے لیے آتا ہے تو انحصار واجب ہے ہم کہتے ہیں وزارثار کیا ہے یہ سنت ہے کیوں سنت ہے اس لیے کہ جتنے آزادی سے تو یہ اخبار آہار کے قبیلے سے ہیں اور قرآن میں فسلو آیا ہے تو فصل فرائض فقت چار اگر اس کے علاوہ ہم کسی کو فرض یا واجب بنائیں گے تو اخبار احاط سے زیادہ آئے کتاب اللہ پر یہ غیر مناسب ہے دوسری بات یہ ہے کہ وضو میں واجبات نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے فرض اور واجب تو دونوں عمل کے لحاظ سے ایک ہی ہیں اگر ان میں فرق ہے تو اعتقاد کے لحاظ سے ہے آپ جمع نماز پیشہ کی آپ سے رہتی ہے تو سزا پڑھتے ہیں نا اگر وطر رہ جائے تو اس کی بھی قضا ہوتی ہے ہاں فرق یہ ہے عمل میں فرض اور واجب دونوں یکساں ہیں البتہ اعتقاد میں علیحد علی دیں اگر فرض کا کوئی انکار کرے گا تو کافر بنے گا واجب کا کوئی انکار کرے تو گناگار ہوگا لیکن کافر یا اصل میں استجمار جو ہے جمرا سے ہے جمرہ مارنا کو مارنا جمرۃ اللہ استا ادا ہے اب یہ استجمار ہے یا بھی چونکہ طلب ال ہے مارنا ہے پتھر سے مکات کو مارنا ہے صفا کرنا ہے تو من استجمرا وہ آدمی جو کہ تلب ہی استجمار کرے یعنی آزار کے صاف کرنے کا ارادہ کرے سنجا کا تو فل یو تر تو یہ آئے وطر پر یعنی تاک پر تو اب یہاں بھی امام شاطی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سنجا میں تین پتھر استعمال کرنا یہ بھی واجب کے درجے میں ہے یعنی فل یو تر آیا ہے تو تاک واجب ہے ہم کہتے ہیں تاک افسن ہے واجب نہیں ہے اس لیے کہ بعض حدیث میں آتے من فعلا فقط افسن او ملا فلا ہارا جا اگر جس نے تین پتر استعمال کی تو اچھا کیا اگر نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں ہے تو گواجب کے چھوڑنے پر تو گناہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ فل یو اتار واجب نہیں ہے اولا اختیاط ہے چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو باب الاستجمار وطرا اگرچہ چونکہ پہلے حدیث میں آ تھا کہ من طور سے فل سر من استجمر فلیوتر اب چونکہ امام بخاری رحم اللہ وہ اتار کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امام بخاری مستقل باب لاتے ہیں کہ بابل استجمار مترا استجمار متر ہونا چاہیے یعنی استنجان پتر استعمال کرنا تاک کی نوعیت کے ہونے چاہیے اور یہ جو تاک ہے یہ ایک امر واجیبی ہے جس لیے امام بخاری نے یہاں پہ مستقل باب لایا ہم کہتے ہیں استنجام انقاء المحل ضروری ہے استنجام جو ہے نا ازال رائے ہے ضروری ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز جتنی پر آ سکتی ہے اتنے کافی ہے اور عموماً دو سے آ سکتی ہے تین سے آ سکتی ہے چار سے آ سکتی ہے جتنی بھی ہو اچھا ابھی وہ رسول اللہ اللہ فرماتے جب ارادہ کرتا ہے وہ زکا تم میں سے فی اپنے ناک میں پانی ڈالے ناک میں پانی ڈالے سم سر پھر اس, کو اس پانی کو ناک سے نکالے پوزی شروع کی چڑک چھڑک دے بس ٹھیک دے ومن اور جو استنجا کرتا ہے تو فل کیا کرے تین مرتبہ تاک ویزا دھو کے میں نو میں فل یا اور جب تم میں سے ایک آدمی بیدار ہو جائے اپنی نیند سے تو اپنے ہاتھ کو دورے اب لائن یلا وضوئی پہلے اس سے کیس کو داخل کرتا ہے وضو ہی یعنی وضو کے پانی بالٹی ہے نا اب اس سے تم پانی لینا ہے نیند سے اٹھ گئے ہو پہلے ہاتھ کو دھونا ہے اس کے بعد جناب لوٹا اس میں داخل کرنا ہے اس لیے نبی پاک نے فرمایا پھر نہ ہاتھ حکم اے نہ بات یا دِس لیے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات جسم کے کس حصے میں پڑا تھا ہو سکتا ہے اس کی خیال نہ ہو اور یہ ہاتھ کہیں دوسری جگہ پڑا ہو تو اس لیے اس سے یہ سابت کرتی امام بخاری کہ یہ جو ہے نہیں بھی واجب ہے تو جب وضو نیند سے اٹھ کر وضو دونوں واجب ہے تو اسی طرح انسار بھی واجب ہے ناک کا چھڑکنا بھی واجب ہے تو اسی طرح استج, استجمال تین پت استعمال کرنا واجب ہے ہم کہتے یہ واجب نہیں ہے یہ مسنون ہے اور اگر تم کہتے ہو تو کہ یہ واجب ہے تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب اکثر آدمی جو ہے نا استنجاب بل پہ گزارا کرتے تھے اور موسم بھی گرمی کا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے اب ہو سکتا ہے کہ رات کسی وقت کو وہاں ہاتھ چلا گیا ہو اور ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا گندگی لگ گئی ہو اس لیے کہ پسینے سے تو محل میں رتوبت پیدا ہوتا ہے اور اس زمانے میں اس احجار سے لوگ کرتے تھے تو اس لیے فرمایا لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس سے سنیت ثابت ہوتی ہے وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم بابو رسم الرجلین اللہ سل قدمین یہ باب ہے اس مسئلے میں غسل الرجلین پاؤں کا دھونا ولا سہو عدل قدمین اور مسا نہیں کیا جائے گا قدمین یعنی پاؤں کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ فرائض وضو میں سے غسل الجلین یعنی پاؤں کے دونے کے بارے میں امام بخاری یہ باب منعقد کرتے ہیں اور اس باب کو باندھتے ہیں اور اس سے امام بخاری رحم اللہ کا مقصد اہلی تشہیر پہ رد کرنا مقصود ہے اس لیے کہ شیعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں غم سحو بے رحو ذکر ہے اور ارجن سے پہلے روس کا ذکر ہے اور چونکہ روس کا وظیفہ مسا ہے تو اس لیے پاؤں پر کبھی وظیفہ مسا ہے جس طرح وضو میں سر پر مسا کیا جاتا ہے تو اسی طرح وضو میں پاؤں کا دہنا نہیں ہے بلکہ پاؤں پر مسا کر رہا ہے اور اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ارجونا کم یہ آتف ہے وم سہو پر رو سے پر تو وم سہو بھی روح سے کم ہے تو وم سہو بھی ارجن کم ہے تو جس طرح سر پہ مسا کرنا ہے اس طرح پاؤں پہ مسا کرنا ہے دونوں نہیں ہے کیونکہ جمہور اہل سنت الجماعت کا مسلک یہ ہے کہ پاؤں کے دو حالات ہیں ایک حالت یہ ہے کہ پاؤں ننگے ہوں یعنی موزے نہ ہو بغیر خفین کیوں بغیر موزوں کے ہو ایک حالت یہ ہے کہ پاؤں پر موزے ہوں اب اگر پاؤں پہ موزے ہیں تو پاؤں کا وظیفہ مسا ہے پھر مسا کر لو لیکن جب پاؤں پہ موزے نہیں ہیں خفین نہیں ہے تو پھر پاؤں کا وظیفہ دونوں ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ آر جولے یا ارجول جو کراطت ہے تو بھائی یہ قراطی غیر مشہورہ ہے اور اگر ہے بھی تو یہ مجروریت جو ہے یہ اپنے پڑوسیت کی بنا پر ہے جر جواز جس کو تم کہتے ہو یہ حکم کے لحاظ سے نہیں ہے پڑوسیت کے اور ایسی آباد جو کہ پڑوسیت کی وجہ سے ہو اس میں احکامات میں اس کی وجہ سے احکامات میں تبدیلی نہیں آتی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے اور اگر کسی نے پاؤں نہیں دھوئے تو اس کا وضو نہیں ہوا جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاب کرام کو معمولی سی ایک لفزش پہ ڈانٹا تھا جبکہ ان سے پاؤں کی आज سوکی رہ گئی تھی جب پاؤں کو دویا جائے اور ایڑیاں سوکی رہ جائے اس پر اتنی وعید ہے جب سرے سے پاؤں نہ دھوئے جائے تو اس پر کتنی وعید ہوگی بات سمجھ گئے سیما امام بخاری رحم اللہ کا مقصد آل تشہیر پہ کیا کرنا ہے رد کرنا ہے تو فرمائے کہ باب و غسل رج یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ پاؤں کا دہنا چاہیے بلکہ فرض ہے جبکہ موزوں سے خالی ہو وہ لائمس قدمین اور مسا قدمین پہ نہیں ہو سکتا اب اس پر یہ ہے کہ لائمس اور قدمین کیوں فرمایا اس لیے کہ بھائی ٹھیک ہے پاؤں کا دہنا تو چاہیے لیکن اگر کوئی نہ دوئے تو مس کرے کے کافی ہو سکتا ہے جیسے شیعہ کہتے ہیں تو فرمائے ولا سوال القدمے پاؤں کے مسا نہیں ہو سکتا پاؤں کے مسا نہیں ہو سکتا اب اس پر حدیث مبارک عبداللہ ابن عمر رب اللہ فرماتے ہیں کہ تخلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم علام فی سفر نبی علیہ السلط پیچھے رہ گئے ہم سے ایک سفر میں کیا معنی نبی السلام پیچھے رہ گئے معنی ہم آگے دوڑ کے چلے گئے تو نبی علیہ السلام ہم سے پیچھے رہ گئے وہ اتنے میں نبی علیہ السلام ہم تک پہنچ گئے آدر کا نہیں ہے ادر جب ادرک کا ہو بہار کا تلکاف بفا تلکاف ہو جس کے فائل نبی پاک ہوں گے ادرک نہ تو پہنچ گئے نبی پاک ہم تک اور جب ادرک نہ ہو تو اس کے فائل صحابہ بنے گے ہم نے نبی کو پا لیا لیکن وہاں پہلے تو تخلف ہے تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو کر چلے گئے تھے نبی علیہ السلام پیچھے سے آ رہے تھے اتنے میں نبی علیہ السلام ان تک پہنچ گئے وقت ارحق نل یہ ایک مانا ار حق نیسکون القافی ارحق نل ٹھیک ہے نا تاکید سے ہم نے پیچھے کی تر کو ار حق ہم نے مؤخر کیا تھا نماز عصر کو یا ار العصر نل آ گیا تھا ہم پہ وقت نماز ارحق نل ہو جائے تو کیا معنی ہوگا ارحاق کہتے ہیں کسی چیز کو ڈانپنا کسی چیز کو ولا ارحا تو کسی چیز کو ڈانپنے سے کہتے ہیں تو وہ قد ارحق نل ہم پہ آسر کی نماز اگر کہ ارحق نل ہم نے موخر کی نماز فجال نام شروع ہوئے نتوزو ہم نے وصوف کیا ونم سوالات جلنا اور ہم ہم نے ہم نے کیا کیا میں ونم سوالات جلنا اور ہم نے غسل خفیف کیا اپنے پاؤں کا قلت قلتہ پانی کی قلت کی وجہ سے ہم نے پاؤں کو تو دو دھویا لیکن ایسا جیسے کہ آدمی مسا کرتا ہے تو مسے میں تو صرف گیلا کرنا ہوتا ہے نا تو ہم نے بھی پاؤں پا, کو صرف چوپڑ دیا ہے بس وہ جس طرح دونوں ہوتا ہے نہ وہ ایسا نہیں کیا اس لیے کہ پانی نہیں تھا پنادا بھی آسو تھی نبی علیہ السلام نے آواز دی بلند آواز سے وہی لکھو بھی مینندار ہلاکت ہو ایسی ایڑیوں کو منندار آگے جہنم سے کیا مانا تم نے ایریا کو سوکھیاں چھوڑ دی ہیں ایسی ایڑی جہنم کی آگ سے جلیں گے یہ کیا کرتے ہو